بائیس میں ہے کسی کو ہو گیا تیئیس میں اور دس بزرگوں کو الگ الگ راتوں کے بارے میں کشف ہو گیا انہوں نے اپنے اپنے حلقے میں دعویٰ بھی کر دیا بتا دیا جو لوگ سننے والے ہیں ان کا اولیاء اللہ سے اعتماد اٹھ جائے گا فلاں بزرگ فلاں رات میں کہتے ہیں فلام بزرگ فلاں میں فلاں فلاں میں یہ ساری ایسے ہی بلائے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں کسی پر اعتماد نہیں رہے گا اور مشایخ سے اللہ والوں سے اعتماد اٹھ جانا وہ دین کی بربادی ہے لوگوں کا دین برباد ہوگا بے دینی پیدا ہوگی تیسری بات یہ کہ پہلے ہی سے کشف کے بہت زیادہ فسادات ہیں عوام کا بلکہ بہت سے خواص کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ کشف کو دلائل شرعیہ پر ترجیح دیتے ہیں حتیٰ کہ قرآن پر بھی قرآن میں حدیث میں فقہ میں اجماع امت میں ایک مسئلہ اس طریقے سے ہے تو وہ دوسرا کہتے ہیں اس کو کشپ ہوا ہے وہ کشپ سے سارے اسلام کو رد کر دیتے ہیں یہ گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بہت سے فاصل و فاجر بلکہ ملحد ملحد دین میں الحاد پیدا کرنے والے دین کو برباد کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں اب بھی ہیں جو کش کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہیں ایسی ایسی باتیں بہت سے کرتے رہتے ہیں تو اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا کہ لالت القادر کے بارے میں فلام بزرگ کو کیش ہوا ہے تو پھر جو گمراہ لوگ پہلے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دین میں فتنے برپا کر رہے ہیں تو ایسی باتوں سے ان کو تقویت ملے گی جہاں واقعاََََ کش بھی کوئی چیز ہے لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ کہاں کش جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اور کہاں سراحت غلط ہے کیا اس کی نوعیت ہے عوام تو اس میں فرق نہیں کرتے کوئی اپنے کیش سے طرح طرح کے شعبت دکھا رہا ہے دنیا کو برباد کر رہا ہے اور کسی نے للت القدر کا کہہ دیا تو وہ لوگوں کے دیکھیے یہ فلاں بزرگ بھی تو کیشف سے بتا رہے ہیں عقیدہ خراب ہوگا پہلے سے عقائد خراب ہیں اور زیادہ تباہی مچے گی نمبر چار للت القدر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیش نہیں ہوا بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے علم دیا تھا للت القدر کا علم اللہ نے مجھے دیا تھا مگر کچھ لوگ مسجد میں جھگڑنے لگے ان کے تنازع کی نفوص یہ پڑی کہ اللہ نے یہ خیر اٹھا لی علم اللہ نے سل فرما لیا واپس لے لیا پھر فرمایا کہ شاید اللہ کی طرف سے اسی میں بہتری ہو اس کا علم نہ ہو اسی میں بہتری ہو اللہ کی طرف سے تو حدور اکن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے لہلت اور قادر کا آئل نہیں دیا نہ وحی کے ذریعہ نہ کشف کے ذریعہ البتہ جب رات گزر گئی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فجر کی نماز میں صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ علامات کے مطابق فجر کی نماز میں پتہ چلا کہ جو رات گزر گئی ہے وہ للت القادر تھی تو گزرنے کے بعد پتہ چلا پہلے پتا نہیں چلا جب گزری گئی تو اس کے بعد کیا قصہ ہوا حاصل یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہ ہوا اب اگر کوئی بزرگ یہ کہہ دے کہ مجھے کش ہوا ہے یا ہوتا رہتا ہے تو بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تف یعنی بڑے ہونے کا دعویٰ بظاہر بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تعویل تو ہو سکتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے بڑا بننا یا بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں ہے مگر بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کسی کو یہ بدگمانی ہو بھی سکتی ہے کہ یہ اپنے کو حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بنا رہا ہے نمبر پانچ اس پر اہل فن اہل فن سے کیا مراد کون لوگ مراد ہیں قبیب باطن کبیب باطن دل کے روگوں کے علاج کرنے والے بندوں کے دلوں سے دنیا کی محبت خرج کر اللہ سے ملانے والے جو لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کو قبیب روحانی معالج روحانی طبیب قلب ان کو کہا جاتا ہے تو اہل فن سے مراد میری یہ ہے یہ ماہرین فن اس پر متفق ہیں کہ کشف زیادہ تر اغبیا کو ہوتا ہے غبی غبی آدمی جس کا ذہن نہ ہو کند ذہن کم عقل پاگل ایسے لوگوں کو کشف زیادہ ہو اس پر ماہرین فن کا اجماع ہے یا یعنی سب کا بال اتفاق یہ فیصلہ ہے کہ اغبیہ کو کشف زیادہ ہوتا ہے دہین آدمی کو یا تو کشف ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بہت کم اس کی وجہ یہ ہے کہ کشف کے لیے یکسوئی اور ارتکاز توجہ ضروری ہے یکسوئی اور ارتکاز توجہ پر کش موقف ہے دہین آدمی میں یکسوئی جلدی پیدا نہیں ہوتی اس کے ذہن میں توق ہوتا ہے اس کا ذہن تو چلتا پھرتا رہتا ہے برا ہے تو برائے کی طرف نیک ہے تو اللہ تعالی کی شعون کی طرف اللہ تعالی کی کیا کیا شانے کیا کیا رحمتیں وہ اس کو سوچتے رہتے ہیں کبھی مسائل شرعیہ حدود شرعیہ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ترقی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی باتیں ان کے ذہن میں سکون نہیں ہوتا دن چلتا رہتا اور جو غبی ہوتے ہیں نیم پاگل اس سے بھی زیادہ مکمل پاگل اس سے بھی زیادہ ان کے ذہن میں وہ شرت نہیں ہوتی ذہن میں حراکت نہیں ہوتی ان میں جمود ہوتا ہے خمود ہوتا ہے تو اس لیے ان میں ارتکاز توجہ اور یکسوئی رہتی ہے ذہن چلتا ہی نہیں ادھر ادھر تو اس میں یکسوئی ہو دو مثالیں اس کی بتاتا ہوں قاعدہ تو بتا دیا کہ پاگلوں کو کشف زیادہ ہو ایک مثال تو خود حضرت حکیم الما قدس سے سر سرو کے ایک مرید کی ہے کہ وہ ذکر کر رہے تھے بند کمرے میں رات کو بند کمرے میں دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کر کے ذکر کر رہے تھے تو ان کو آسمان کے ستارے نظر آنے لگے تو بہت خوش ہوئے کہ میں تو پہنچ گیا ولی اللہ بل گیا تو شیخ کو لکھا ماشاء اللہ آپ کی بارکاط اور دعاؤں سے بہت ترقی ہو گئی کمرے کے دروازے کھڑکیاں روشن دار سب بند ہیں ستارے نظر آ رہے ہیں. تو شیخ نے یعنی حضرت حکیم الما قدس سرو نے تنبیہ فرمائی فرمایا تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے فوراً پہلی فرصت میں دماغی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ کسی طبیب سے علاج کروا دماغ خراب ہو رہا ہے دیکھیے اس کو کتنا بڑا کشف ہوا کمرہ بند ہے اندھیرا ہے دروازے بھی بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں روشن دان بھی بند ہیں تو کشف ہو رہا ہے ستارے نظر آ رہے پاگل ہو رہے ہیں جلدی علاج کروا دوسرا قصہ یہیں پیش آیا شروع میں جب ہم نے کام شروع کیا تو اس طرف کچے کمرے تھے تو جہالت کی بات پرانے زمانے کی جہالتیں اب تک چل رہی ہیں وہ یہ کہ لوگ بخار میں دمبے کی کھال چڑاؤ یا سر پر کپڑے باندھو رضائیاں لو سر پر زیادہ زیادہ کمبل رضائیاں تو یہاں بھی وہ مول صاحب پرانے زمانے کے تھے تو انہوں نے ٹائیفائڈ میں خوب اوپر لے لے کر سرور باندھ کر وہ بخار چڑھ گیا سر کو وہ کچھ ایسی بہ کی بہہ کی باتیں کرنے لگے دوسرے پالا نے مجھے بتایا تو میں دیکھنے گیا تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں ادھر کو روشن دان تھا ان کمروں میں اس طرف کو ایسے کر کے کہتے ہیں وہ اس میں پرندہ بیٹھا ہوا ہے کدھر سے آ گیا تو میں نے کہا اس میں تو کوئی پرندہ بھی نہیں ہے تو جلدی سے چشمہ اٹھایا اس کی چار پائی پر سرانے کی طرف ساتھ ہی چشمہ بھی رکھا جلدی سے وہ ہے تو وہ کشف ہو رہا تھا دماغ کو بخار چڑھ گیا ہزاان ہو گیا پاگل ہو گیا اس میں اس کو کشف ہو رہا ہے پرندہ معلوم نہیں کہیں دور سینکڑوں میلوں پر کہیں بیٹھا ہوا اس کو ادھر نظر آشپ یہ پاگلوں کو کشف ہوتا ہے. حضرت حکیم الما قدس سے کے ملفوظات میں کہیں نظر سے گزرا ہے کوتیا جب بچہ دیتی ہے تو اس وقت اس کو کشف بہت ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری توجہ اس کی مرتکز ہوتی ہے اس وقت اس کے ذہن میں جمود خمود اور سکون ہوتا ہے ارتکاز توجہ پوری یکسوئی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بہت کشف ہوتا ہے اس وقت حاصل یہ ہے کہ کشف غبی لوگوں کو پاگل لوگوں کو احمق لوگوں کو کشف زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ یکسوئی اور ارتکاز توجہ کے سوا کشف ہو نہیں سکتا اور دہین آدمی میں یکسوئی مشکل سے پیدا ہوتی ہے ارتکاز نہیں ہوتا اس کا ذہن جاری رہتا ہے اس تفصیل کے بعد یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کش ہوا ہے پھر یہ فرض کر لیں کہ واقعتا ہوا بھی ہے تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے اپنے بارے میں کہ یہ احمق ہے غبی ہے احمق ہے نیم پاگل ہے شاید کبھی پاگل ہو بھی جا تفصیل بتا دی نا تو جو کہے گا مجھے کشف ہوتا ہے یا ہوا ہے تو وہ اپنی اس غبابت کو حماقت کو کم عاقلی کو ذہن کے جمود اور خمود کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے اگر واقعتا غبی ہے تو عیب کی بات لوگوں پر ظاہر کرنا جائز نہیں عیب کو چھپائے لوگوں کو کیوں بتاتا پھرتا ہے کہ میں نیم پاگل ہوں یا اس غبی ہوں یا پاگل ہونے کا اندیشہ ہے ہاں اگر یوں بتایا کہ میرا علاج کرواؤ پہلے سے تو تو خیر اور بات اور اگر غبی نہیں ہے تو نعمت نعمت ذہن ذہن کتنی بڑی نعمت ہے نعمت غلما اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اوقاف فرمائی کہ تجھے ذہین بنایا اور نالائق تو اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے نا شکری کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے کش ہوتا ہے اس نے ذہین بنایا اتنی بڑی نعمت دی اور تو لوگوں میں یہ ظاہر ہے کہ میں احمق ہوں اخبی ہوں اللہ نے مجھے ذہن کی نعمت نہیں دی عقل کامل کی نعمت نہیں دی ہے ناشکری کی بات ہے نمبر چھ جتنی دیر میں کوئی یکسوئی پیدا کرنے کے لیے بیٹھے توجہ کو مرتکیز کرنے کے لیے بیٹھے کہ پتہ چل جائے کہ آج لہ لر ہے یا نہیں یا کب ہوگی یہ کشف حاصل کرنے کے لیے وہ مراقبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے توجہ کو مرتکز کر رہا ہے جکسوی پیدا کر رہا ہے اتنی دیر میں وہ توجہ ایر اللہ سے کام کیوں نہیں لیتا اتنی دیر میں اللہ کی طرف توجہ کرے تو عبادت کی کمیت اور کیفیت اور تعلق مع اللہ اللہ کی محبت اللہ کا عشق بڑھانے کی کوشش کرے تو اتنا اونچا مقام چھوڑ کر یہ ادھر ہے وہ راغبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے توجہ میں ارتکاز پیدا کر رہا ہے یکسی پیدا کر کے پتہ چل جائے کہ وہ لیلت رو قدر کب ہے یہ کش فوج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا غور کیجئے کہ اپنا نقصان کر رہا ہے یا فائدہ کر رہا ہے اونچا داراجہ چھوڑ کر توجہ اللہ اور اس میں ترقی اس کو چھوڑ کر یہ کش پیدا کرنے کے لیے تو وہ ادھر متوجہ ہو رہا حضرت حکیم الما قدس سر کی خدمت میں ایک بار کچھ لوگ ایک کافر کو لائے وہ کافر ایک کرامت دکھاتا تھا بہت عجیب کام تھا لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں ورنہ یہ کہ ہمارے تو ایمان میں شوبھا ہو رہی کافر ہو کر ایسا کام کیسے کر لیتا تو وہ کیا کرتا تھا کہ میز پر ہاتھ رکھتا پھر وہ جو سوال کرتا تو میز کا پایا ہلتا تھا اسے سوالوں کا جواب ہو جاتا تھا جمعہ کی نماز میں مسجد میں کتنی صفیں تھیں اسے پوچھا مجلس میں تو جتنی صفیں پوری تھی اتنی بار وہ پایا پورا اوپر اٹھا ایک دو تین چار ایک صف ادھوری تھی تو تھوڑا سا اٹھا یعنی اتنی صفیں پوری ہیں اور ایک صف پوری نہیں ہے بہت تعجب ہوا کہ عجیب بات وہ کہتا تھا کہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے میز میں روح آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے روح بھی آتی ہے اور وہ روح عالم الغیب بھی ہے ایسے ایسے مشرق لوگ کیسے وہ تو خار... وہ تو تھا ہی مشرق کافر تھا حضرت حکیم الام قدس سر نے فرمایا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ حضرت حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کو حاضر کرو تو اس کی علامت یہ تھی کہ روح آنے کی علامت یہ تھی کہ پایا تھوڑا سا ایسے حرکت کرتا تھا آ گئی ہو وہ پایا ہلا تو اس نے کہا کہ روح آ گئی ہے تو حضرت رحم اللہ نے فرمایا کہ میں نے حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ شعر پڑے وہ پایا ایسے ایسے جیسے بج رہا حافظ صاحب کی روح کو بج رہا تھا یہ سنکر. لوگ بہت حیران حضرت نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ آپ لوگ آج چلے جائیں کل آئیں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کیا حقیقت ہے فرمایا کہ میں نے اسی وقت نہیں بتایا اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر اسی وقت بتاتا وہ تو بات ہوتی زبانی تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا توڑ عمل سے کر کے دکھاؤں جیسے یہ کرا میں بھی ایسے کر کے دکھاؤں اس کے بعد بات کروں گا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی بات ورنہ یہ زبانی ہے وہ کر کے دکھا رہے آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لوگ چلے گئے فرمایا میں نے میز رکھی اس پر توجہ ڈالی میز اٹھنے لگی پہلے تو ہاتھ رکھا ہاتھ کے ساتھ اٹھا ہاں وہ ایک چیز اور بھی ساتھ کرتا تھا کہ کسی سے کہتا تھا میز پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ اٹھاؤ تو میز اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اوپر آ جاتی فرمایا میں نے میز پر توجہ ڈالی بغیر ہاتھ رکھے وہ ویسے ہی اٹھ رہی ویسے ہی اوپر جا رہی پھر مدرسہ سے چھوٹے سے بچے کو بلایا جو اتنا چھوٹا کہ میز کو اٹھا ہی لے سکے اس سے کہ اس پر ہاتھ رکھو اس نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ اوپر اٹھا تو میز اس کے ساتھ بھی جا پہلے اپنے طور پر اس کی مشق کر لی ان کے آنے سے پہلے دوسرے دن وہ لوگ جب آئے تو فرمایا کہ دیکھو پہلے میں کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کی حقیقت بتاؤں گا تو بچے کو پہلے تو یہ فرمایا کہ دیکھئے یہ تو کسی سے ہاتھ رکھواتا ہے میز اوپر اٹھتی ہے میں ویسے ہی دیکھو دیکھو جا رہی جا رہی اٹھ کے پھر چھوٹے سے بچے کو بلایا اس سے کہا کہ اس پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ اٹھاؤ اس کے ہاتھ کے ساتھ میں وہ ویسے نہیں اٹھا سکتا اس کے ہاتھ سے جائے اس کا توڑ کرنے کے بعد سمجھایا کہ یہ مسمریزم ہے توجہ کا اثر ہے میں نے آپ لوگ چلے گئے میں نے ذرا توجہ کا ارتکاز اس طرف کیا تو یہ ہو گیا اور یہ چیز کافروں کو بھی مل جاتی ہے تو جو توجہ ڈالے گا کافروں کو بھی ہو جاتا ہے بس. اس میں تو اسلامی ضروری نہیں ہے جائے کہ وہ بزرگ ہو مسلمان ہونا ضروری نہیں ایک بار تبلیغی بھائیوں نے بتایا خود براہ راست میں نے ان سے سنا بیچ میں کوئی واسف نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہم تبلیغی دورے پر گئے غالباً جاپان کی طرف بتایا تو وہاں لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہاڑ میں ایک گرو رہتا پہاڑ کے غار میں گرو ہے اور وہ بہت عجیب کرتب دکھاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چلے گئے گرو کو دیکھنے اسے میں نے اسے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کو ایسے کرتب دکھاتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں ابھی دکھاؤں گا یہ کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور و سب سے زیادہ وہ اتنے قدم کے فاصلے پر مجھ سے دور اتنے قدم کے فاصلے کچھ قدم بتا ہے مجھے یاد نہیں اتنی دور وہ کھڑا ہو جائے رخ دوسری جانب کر لے پشت میری طرف کرے میں ہوا میں ایسے ہاتھ کا اشارہ کروں گا ہوا میں وہ منہ کے بن گر جائے گا کہا کہ تجربہ کرو تو نے ایک آدمی کھڑا کیا اس نے گرو نے پھر کہا جو سب سے زیادہ طاقت مرو گرے نہیں مضبوط آدمی کھڑا کرے تو خون مضبوط کھڑا کیا اس کو دو تین بار متنبہ کیا خبردار گرنا نہیں خبردار مضبوط ہو جو خبردار مضبوط ہو کر کھڑے ہو گرنا مت تو ایسے کہہ کر جو یوں کیا تو وہ گر گیا ادھر کافر تھا گرو کوئی بزرگ نہیں تھا آج کل یہ جو شوبر بار ایسے ایسے کرتے ہیں نا توجہ گیا سر اور ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا دل دھڑ کرنے لگا اور یہ وہ. تو, تو گرو ان سے زیادہ ماہر ہیں بہت سے گرو زیادہ ماہر ہیں اس گرو نے ان تبلیغی بھائیوں سے کہا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں اور آپ لوگ جو آئے ہیں تو آپ کی پیشانی میں مجھے نور نظر آ رہا جو اس نے تسلیم کیا آپ لوگوں کی پیشانی میں نور نظر آ رہا اور یہ کچھ میں نے کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں حضرت حکیم المح قدس سروں نے یہ فرمایا کہ میری توجہ جو اللہ کی طرف رہتی تھی اس میں کمی واقع ہو میز پر توجہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ کی طرف جو توجہ رہتی تھی اس میں کمی آ گئی حالانکہ میز کی طرف جو توجہ کی تو اس سے مقصد بھی لوگوں کے ایمان کی حفاظت دینی مقصد تھا ویسی تھوڑا ہی کی تھی اس ضرورت کے باوجود کہ لوگوں کے دین کی حفاظت مقصود تھی اس کے باوجود فرمایا کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے دل میں قدورت آ گئی وہ صفائی نہیں رہی تو معلوم نہیں کتنے دن دیکھا ہے مسلسل اتنے دن کوئی خاص ورد لکھا کہ میں نے وہ ورد جاری رکھا اور توجہ اللہ کی دوبارہ وہ مشق کی تو کئی دنوں کے بعد وہ حالت عود کر آئی جو پہلے تھی کئی دنوں کے بعد یہ قصہ میں نے اس لیے بتایا کہ اگر کوئی توجہ مرتکز کرے سوئی پیدا کرنے کے لیے مراقبہ کرے بیٹھے متوجہ ہو کر دیکھوں تو وہ ہو جائے کہ لالت اور قدر کب ہوگی تو اللہ کے بندے اتنے میں اللہ کی طرف توجہ کرو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر یہ بھی اگرچہ ذریعہ تلاش کرے مگر اصل کی طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر کو کیوں کر رہا حضرت حکیم الماق سے سیر انہیں تو لوگوں کا دین بچانے کے لیے کیا تو بھی دل میں قدورت محسوس ہو وہ حالت نہ رہی بدل گئی حالت تو جس میں ایسی کو ضرورت بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اس کا علم نہ ہونے میں حکمت ہے اللہ کی طرف سے علم نہ ہونے میں حکمت ہے تو یہ اس کے خلاف بیٹھ کر کے توجہ ڈال رہا ہے توجہ اللہ تکیز کر رہا ہے سوئی پیدا کر رہا ہے مور آخ وغیرہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ رہے اتنا وقت ادھر صرف کرے تو وہ اس کے لیے وہی لہ لر ہے ہر شب شب قدر ہے قدر بیدانی اللہ کے بندے تجھے کچھ اگر قادر ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت محبت اور اس کا کچھ شوق ہو تو تیرے لیے ہر شب شب قدرست تو ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے انہوں نے تو ہر رات فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ شب قدر ہے ہر لمحہ ایک ایک لمحہ شب قدر انسان اس کو بنا سکتا ہے خود متوجہ ہو جائے پورے اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف مائل ہو جائے اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے وہی شبِ قدر ہے غالباً حضرت ابن فارض رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے اس کی تحقیق کر لیں تو بہتر ہے غالباً انہی کا ہے ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کا ان کی وفات کے وقت ان پر اللہ تعالی کی طرف سے تجلی ہوئی بہت زبردست تجلی تو یہ کہتے ہیں ان کا منظر فی القبی کم ہوئی تو ایامی میرے اللہ تجھ سے محبت میں میرا داراجا اگر تیرے ہاں یہی ہے کہ کیش ہونے لگا تجلی نظر آ گئی تو اگر یہی داراجہ ہے میری محبت کا تیرے ہاں تو میں نے تو اپنی اوبری ضائع کر دی یہ ہوتے ہیں مرد یہ ہوتے ہیں میں نے جو ساری عمر گزار دی ساری عمر کھپا دی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اگر اس کا نتیجہ یہی ملا کہ کشف ہو گیا تجلی ہو گئی تو میں نے تو ساری عمر ہی ضائع کر دی رابعہ سری رحمہ اللہ تعالی ایک بار نہر کے کنارے گئیں تو so, دیکھا کہ ایک بزرگ دریا پر مسلح بچھا کر نہر یا دریا پر مسلح بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں پہلے وہ اوپر تھے ہوا میں ہوا میں اوپر نماز پڑھ رہے تھا. جب یہ پہنچی تو سوچا کہ یہ کچھ پوچھنے آئی ہیں بات پوچھنے آئی ہیں تو پھر وہ بیچ میں کچھ رہ گئی بات وہ دریا میں دریا میں پڑ رہے تھے دریا پر پانی پر مسلح بچھا کر انہوں نے سوچا کہ یہ بھی عجیب بزرگ ہے کس چیز کو بزرگی سمجھ رکھا تو انہوں نے اوپر جا کر ہوا میں بچھا لیا چلو پانی پر تو پھر بھی کچھ نسبتا تو یہ ہوا میں پڑنا شروع کر دیا وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا علاج کرنا چاہتی ہیں جتلا رہی ہیں انہوں نے پانی پر سے مسلح لپیٹا باہر کنارے پر آ گئے یہ ہوا سے ہوتا رہی ہیں باہر یہ بھی آ گئی تو فرمایا اگر بر آپ بھی نے شینی خصے باشی و اگر بر ہوا بے پاری مگا سے باشی دل بدستارتا کیسی باشی ارے بزرگ صاحب اگر آپ پانی پر کھڑے ہو گئے اور دامن تر نہیں ہوا تو تین بن گئے تین بھی تو رہتا ڈوبتا نہیں ہے تین جتنی دیر پھر بھی نہیں رہ سکے گا تین تجھ سے بڑا بزرگ ہوگا اور اگر ہوا میں اڑنے لگا تو مکھی بن گئے مکھی جتنا پھر بھی نہیں اڑ سکے گا اترے گا مکھی تو وقت توڑتی رہتی دل بدستارتا کیسی باشی مرد بنو مرد مرد کیسے بنو گے کہ دل پر اللہ کا قانون رہے دل کبھی کسی حال میں اپنے مالک سے غافل نہ ہونے پائے اس کے اشاروں کا منتظر ہے میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ ہے مرد یہ ہوتے مرد بنو مرد حضرت جنید بغداد رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا تو وہ دیکھتا رہا کوئی کرامت ہے یا نہیں کرامت تو دس برس میں کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی تو واپس جانے لگا پوچھا کیسے کیا قصہ ہوا اس نے کہا کہ میں نے تو دس برس ایسی دائیں کر دی ہے کرامت بھی نہیں دے کہ واپس جا رہا ہوں کسی کرامت والے کے پاس جاؤں فرمایا اتنی طویل مدت میں کبھی میرا کوئی قول و عمل شریعت کے خلاف کہیں دیکھا اس نے کہا نہیں میں بس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں علی استحکامت فوق کا الفکر اللہ تعالی دین پر استقامت عطا فرما استقامت ایسی استقامت کہ دنیا کی کوئی قوت اس میں سرے مو فرق نہ پیدا کر سکے دنیا کی کوئی قوت نہ کوئی تما نہ کوئی خوف نہ کوئی محبت کوئی قوت اس کو اللہ کے رضا کے خلاف پر آمادہ نہ کر سکے اس کو استقامت کہتے ہیں ال استقامہ تو فوق الف کراما ایک استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو ہزاروں کرامتوں سے بڑی کرامت ہے ہزاروں کرامتوں سے بڑی کرامت تو حاصل یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مراقبہ کیا اور کشپ ہو گیا یا بغیر مراقبے ہی کہ کشف ہو گیا تو ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نیم پاگل ہیں غبی ہیں ذہن وہن کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر تو غبی ہے نیم پاگل ہے تو پھر اتنا وقت اللہ تعالی کی طرف توجہ کر لے وہی یکسوئی وہی ارتکاز توجہ اپنے مالی کی طرف کر لے کل شروع ہی میں بتایا تھا کہ اگر کئی بزرگوں کے کش میں تعارض ہو گیا تو کیا ہوگا لوگوں کا دین تباہ ہوگا اس پر ایک قصہ کل رہ گیا بتانا لطیفہ ہے لطیفہ اولا کی ایک مجلس تھی اس میں ایک پیر صاحب بھی تھے مجلس کی کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ پیر صاحب فرمانے لگے مجھے کہنے لگے میں نے استخارہ کیا ہے اس میں یہ نکلا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں میں نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی بات آپ کی سن کر ابھی میں نے استخارہ کر لیا ہے اس میں یہ نکلا ہے کہ ہر کس قبول نہ کریں اہل مجل علماء یہ لطیفہ سن کر بہت محزوظ ہوئے مشہور ہے درکار خیر حاجت ہی چستخارہ نیست اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے درکار شر حاجت ہی استخارہ نیست بلکہ کار شر میں تو استخارہ جائز ہی نہیں یوں کہنا چاہیے درکار شرروا ہی چستخارہ نیست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیبت ربی انسان کوئی انسان اہم کاموں میں اپنے رب سے استخارہ کرنا چھوڑ دے یہ اس کے لیے محرومی اور خسارے کی بات ہے اور ارشاد فرمایا میں خواب منست خورست جس نے استخارہ کر دیا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا اور جس نے اہل مشورہ سے مشورہ کر کے کام کیا بشرتے کہ ان میں اہلیت ہو جن سے مشورہ لے سب سے بڑی اہلیت یہ ہے کہ دیندار ہو وہ اپنے کیے پر کبھی پریشان نہیں ہوتا استخارہ کی اتنی اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے استخارہ کیا تو استخارہ کوئی کشو جیسی چیز نہیں ہے اہمیت ہے استخارہ کی کتنی اہمیت میں نے بتا دی میں نے بھی استخارہ کر لیا تو دونوں جانب بہت اہم چیزیں ہیں جن کا آپس میں تصادم ہوا ٹکراؤ ہوا تو اہم چیز پھر یہ کہ اگر تصادم اور مخالفت ہو گئی تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں وہ اپنے استخارہ پر عمل کر لیں میں اپنے پر کروں استخارہ تو اپنے بارے میں ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں تو نہیں ہوتا ان کو چاہیے تھا استخارہ یوں کرتے کہ میں فلاں کی دعوت کروں یا نہ کروں انہوں نے استخارہ ایسے کر لیا کہ وہ فلاں میری دعوت قبول کرے یا نہ کرے یہ ان سے غالاتی ہوئی اگر ان کے استخارے میں یہ نکل آتا ہے کہ فلاں کی دعوت کروں میرے استخارے میں یہ نکل آیا کہ قبول نہ کرو تو ہر ایک اپنے اپنے استخارے پر عمل کرے وہ دعوت کر دیں اور میں قبول نہ کروں دونوں کی بات ٹھیک ہو گئی استخارہ تو دونوں کا صحیح ہو گیا ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک لمحہ دو لمحے کی بات انہوں نے ادھر کہا کہ میں نے استخارہ کیا تو نکلا میری دعوت قبول کریں میں نے فورن برجستہ کہا کہ میں نے ابھی استخارہ کر لیا اس میں یہ ہے کہ آپ کی دعوت ہرگز قبول نہ یہ اتنا جلدی کا استخارہ کون سا ہوتا ہے یہ استخارہ قطعی بلا شک و شبہ اصطلاحی استخارہ سے کئی داراجہ زیادہ قوی وہ ہے دلیل شرعی تو میں دلیل شرعی کی بنا پر یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی دعوت قبول کرنے سے عوام کے دین کو نقصان پہنچتا اس کو میں نے استخارہ کہا استخارہ کے لوگا بھی مانا مراد لے لیے لوگا بھی مانا استخارہ کے اللہ سے خیر طالب کرنا انہوں نے نفل پڑے ہوں گے پھر دعا پڑی ہوگی پھر معلوم نہیں کتنے نفل پڑے ہوں گے کتنے بار کیا ہوگا میں نے وہیں جب انہوں نے کہا تو فوراً اللہ تعالی نے دلیل دل میں ڈال دی کہ یہ دلیل شعری ہے اللہ کی طرف سے خیر تو ہو گئی نا اللہ نے خیر عطا اور مادی اس دلیل کی بنا پر ہزاروں استخارے بھی کیوں نہ ہوتے رہیں ان کے مگر یہ کہ ہمارا استخارہ یہ ہے کہ قبول نہ کرے کیشفوں میں تعارض اور استخاروں میں تعارض میں میں نے بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ استخارے کی اہمیت ہے پھر تعارض ہو گیا تو کچھ حرج نہیں کچھ بھی حرج نہیں کشفوں میں تعارظ وہ کشف تو کوئی ایسی اس کی اہمیت نہیں ہے وہ تو صاحب کیش کے لیے ہی حجت نہیں اور پھر اگر تعارض ہو گیا تو لوگوں کے دین کو نقصان پہنچے گا اسی طریقے سے حضرت حکیم قدس قدسر نے جو توجہ ڈالی تھی میز پر اس میں بھی یہ فرق سمجھ لیں وہاں میز پر توجہ ڈالنا فرض تھا لوگوں کو کوفر سے بچانا فرض ہے اس وغیرہ سے انہوں نے میز پر توجہ ڈالی تو اس کا اثر جو میں نے بتایا تھا کہ فرمایا کئی دنوں تک قلم میں وہ صفائی وہ روشنی محسوس نہیں ہوئی جو اس سے پہلے تھی پھر کئی تدابیر اختیار کی تو حالت سابقہ عود کر کے آئی تو وہاں تو فرض تھا یہ کام کرنا اس کے باوجود دل پر اثر ہوا تو یہ کش جو ہے کہ لالت القدر کب ہوگی کس رات میں ہے اس کی تو کوئی بھی اہمیت نہیں یہ کوئی فرض تھوڑا ہی ہے بلکہ نقصان کا خطرہ ہے ایسا کرنے میں دینی نقصان کے خطرات ہیں جن کی کچھ تفصیل چھ نمبر کل بتائے تھے اور کچھ نمبر آج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ اس لیے انہوں نے توجہ کی غیر کی طرف تو اس کو اس کشف کی طرف توجہ کو اس پر تیاس نہیں کیا جا سکتا وہ کام تو فرض تھا ان پر نمبر سات کسی بزرگ کو کشف ہو گیا کہ لائلت اور کس رات میں ہے کشف ہو گیا یا کھینچ کھینچ کر کشف لایا ارتقاض توجہ کر کر کے مراقب کر کر کے کھینچ کھینچ کر کشف کو لایا کہ فلاں رات میں للت القدر ہے یہ کشف ہو گیا اس کا اپنا بھی نقصان اور جن جن لوگوں کو وہ خبر دے گا سب کا نقصان یہ کہ باقی راتیں غفلت میں سوزو کر گزار دیں گے لوگ اسی لیے تو جاگتے ہیں کہ للت القدر مل جائے شاید آج ہو بھئی خوب جاگو شاید آج ہو تو خوب کچھ کر لو کمیت زیادہ نہیں ہو پائی تو کیفیت ہی صحیح متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات قدر ہو کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو للاۃ القادر کا علم دیا گیا تھا پھر اٹھا لیا گیا دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم اٹھ جانے میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے اس میں فائدہ ہے محدثین نے علماء نے اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہر رات میں عبادت کریں گے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں رات ہے تو اس میں کر لیا باقی راتوں میں سوتے رہیں گے جب یہ احتمال ہے شاید آج ہو شاید آج شاید آج ایسے ہر رات کے بارے میں احتمال رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے کوئی رات غفلت میں نہیں گزاریں گے کیش کو سن کر لوگ دوسری راتیں صاحب کیش بھی اور جو جو سنیں گے دوسری راتیں غفلت میں گزار دیں گے کتنا بڑا نقصان ہوا کل یہ بات بھی بتائی تھی کہ کیش غلط بھی ہو سکتا ہے تو اگر یہ کیش غلط ہوا تو اور بھی زیادہ نقصان ہوا اس کے کیش میں آج کی رات تھی در حقیقت وہ آئندہ کل کی رات ہے تو جس میں لیلت القادر نہیں اس میں تو جاگتے رہے چلیے کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہ سمجھ کر کہ لیلت القادر میں تو ہم جاگ لی اور عبادت کر لی دوسری رات جس میں باقاعدہ للت القادر ہے وہ سو کر گزار دی کتنا نقصان نمبر آٹھ دعیف حدیثوں کا دراجہ کش سے ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ ہے کشف تو کسی شمار میں ہے ہی نہیں ضعیف حدیث پھر بھی دلائل شہریہ میں سے ہیں ان کا داراجہ کشف سے بہت زیادہ ہے اس کے باوجود ضعیف حدیثوں پر جو فضائل کے بارے میں ضعیف حدیثیں ہیں ان پر اگر کوئی انسان زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اکابر علما میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ خطرہ کفر ہے مرتے وقت مرتے وقت شاید کافر ہو کر مرے اس کا خطرہ ہے اسے نقل فرمایا ہے حضرت حکیم الما قدس سرو نے اور اوپر سے اولیاء اللہ میں سے کس سے نقل فرمایا وہ مجھے یاد نہیں تو اگر یہاں عامالہ کو کچھ پتہ چل جائے کہ میں نے کئی بار یہ مضمون بتایا ہے تو پہلی بار تو بتایا ہوگا کہ فلاں سے نقل کیا ہے اس کی تحقیق کریں قفر کا خطرہ کیسے ہوتا ہے وہ یہ کہ بسا اوقات وقت موت میں ان کے شافات ہوتے ہیں اشیا کے حقائق اللہ تعالی منکشف فرما دیتے ہیں یہ کسی حدیث ضعیف کے بارے میں سنتا رہا اور عقیدہ پکا کرتا رہا عمل کرتا رہا کہ فلاں عمل کا اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب اتنے, اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ اور یہ اور عمر گزار دی اس میں مرتے وقت حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں تھا حدیث ضعیف تھی نا تو یہ ضعیف ہے اور یہ بات صحیح نہیں تھی تو شیفان اس کو حادیث اور قرآن اور پورے اسلام کے بارے میں شیطان بہکائے گا کہ یہ ہے تیرا اسلام ساری زندگی ٹکرے لگا لگا کر بشقتیں اٹھا اٹھا کر گزار دی یہ تو خزان خالی کچھ بھی نہیں ہے تو جیسے اس ایک بات میں تیرا عقیدہ غلط نکلا اور خزانہ خالی کچھ بھی ایسے جو کچھ بھی تو کرتا رہا سارا اسلام ایسے ہی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا پر مرنے کا خطرہ ہے جب احادیث کے بارے میں اکبر اولیاء اللہ نے یہ فرمایا کہ اتنا سخت خطرہ ہے تو کشف تو ان احادیث ضائفہ کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے اب کی کوئی کشف دیکھتا رہا لوگوں کو بتاتا رہا کہ آج لہلت القادر ہے خیر من الف شاہ آج کے رات میں جو عبادت کرے گا ہزار مہینے سے بہتر ہزار وہ کشف سے کرتا رہا لوگوں کو بھی بتاتا رہا لوگ بھی اس کشپ پر کرتے رہے اور مرتے وقت منق شیف ہوا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو کہیں خدا نخواستہ وہ ایک قصہ ہو جائے جو ضعیف حادیثوں کے بارے میں بتایا حالانکہ ضعیف حادیثوں کا درجہ تو کشپ سے کشپ سے ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ ہے ش پر عمل کرنے سے کتنا زیادہ خطرہ ہوگا نمبر نو کیش کی باتیں کرنے سے اور ان کی تشہیر سے خطرہ عجب ہے یہ خیال ہونے لگے کہ ہم تو اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہمیں کشت بھی ہوتا ہے حالانکہ یہ تفصیل کل بتا دی تھی کہ کشت تو خمقا کو ہوتا ہے عغبیاہ کو ہوتا ہے مجانین اور پاگلوں کو ہوتا ہے مگر زمانے کی ہر چیز الٹی ہوگی نا ہر چیز الٹی جو کام اغبیاہ کے ہیں غبی لوگ جن میں ذہن کی کمی ان کو سمجھا جانے لگا کہ یہ معیار ولایت ہے وہ معیار ہے کہ تیری عقل صحیح نہیں ہے تھرما میٹر ہے عقل کامل نہ ہونے کا لوگوں نے بنا لیا کہ یہ تھرما میٹر ہے ولایت قابلہ کا تو خود کو بھی سمجھنے لگے گا میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں پھر لوگوں کو بتائے گا تو لوگ بھی یہ سبحان اللہ یہ ہمارے جو حدر صاحب ہیں صاحب کشف ہیں ان کو کشف بھی ہوتا بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے ولی اللہ استقامت جو اصل معیار ہے اس سے لوگوں کی نظر ہٹ کر کیشفوں کی طرف جانے لگے گی گمراہی پھیلے گی پھر جو بزرگ اپنے کش شائع کرے گا اس بارے میں عام مسلمانوں کی دو جماعتیں بن جائیں گی دو گروہ بنیں گے ایک تو کہیں کہ ہاں ہاں ہمارے حضر صاحب جیسے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے کشپ ہوتے ہیں تو ایک تو ادھر کو اور ان کے کیش پر لگ کر دین برباد کر بیٹھیں گے جس کی تفصیل ہو چکی ہے اور دوسری جماعت مخالفت کرے گی کہ یہ تو اپنا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے تشہیر کے لیے ساح غلط جیسے کیسے بھی یہ کیش ہوا یہ کیش ہوا یہ طریقۂ غلط ہے ایسے کر کر کے یہ بٹیروں کو پھانسنا چاہتا ہے مرید زیادہ زیادہ ہو جا بٹیرے پھانسنا چاہتا دو فریق پیدا ہو جائیں گے اگر صاحی صاحب رہتا کہ کیش کی طرح توجہ نہ کرتا اگر کبھی ہو بھی گیا تو اس کو دلیل اور حجرت شوریہ نہ سمجھتا لوگوں کو نہ بتاتا لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہوتا نمبر دس بحمد اللہ تعالی حضرت حکیم الما روح کے اکابر میں آج تک یہ بات کہیں سننے میں نہیں آئی کہ کسی بڑے بزرگ نے بلکہ حضرت حکیم العما قدس سرو کے بھی اکابر میں سے حضرت گنگوہی قدس خدش ایسے اکابر سلسلہ تھانویہ کی بجائے سلسلہ رشیدیہ کہنا چاہیے حضرت گنگوہی قدس قد سر اس لیے میں نے کہا کہ شامل ہو جائے حضرت مادانی قدس سے سر رو کے سلسلے کو بھی حضرت مادانی خلیفہ ہے حضر گنگوہی کے میرا اصلاحی تعلق حضرت مادانی قدس سے سر روح سے بھی رہا ہے تو سلسلہ ہے رشید یا گنگوہیا یا لیں اس میں کہیں بھی کسی بزرگ کے بارے میں آج تک یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہیں کشف کا دعویٰ کیا ہو کہ مجھے کشف ہوتا ہے یا ہوتا ہمیشہ نہیں ہوتا اور اب ہو گیا اور کشف سے یہ پتہ چل گیا کہ لہلت القادر جو ہے وہ فلا رات ہے اور فلاں نہیں ہے پھلا کبھی سننے میں یہ بات نہیں آئی زیادہ افسوس اور توجب اس پر ہے کہ اب بات یہ سننے میں آئی کہ سلسلہ تھا میں کسی نے کہا ہے کہ اس کو کشف ہوا ہے اور فلا رات ہے اس میں تو بہت سخت خطرے کی بات ہے ان کو اس سے تابہ لازم ہے اگر یہ قصہ اس طریقے سے کشفوں والا چل گیا تو سارا سلسلہ ہی تباہ ہو جائے گا اس سلسلے کی جو خصوصیت ہے اتباع سنت دین پر استقامت دلائل شعریہ کے مقابلہ میں کشف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کشفوں کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے اگر سلسلہ تھانویا میں یہ بات نکل پڑی کہ کشف ہو گیا کشف ہو گیا کسی کو پھر لوگوں کو بتانے بھی لگے تو وہ ایسا شخص سلسلے کی تباہی سلسلے میں گمراہی پھیلانے کا سبب وہ بنائے تو آئندہ جتنی گمراہی پھیلے گی وہ سب اس پر آئے گی ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کو اپنے سے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور قیامت تک جو لوگ اس کے کہنے سے یا اس کو دیکھ دیکھ کر جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور فرمایا جو دین میں برا طریقہ شروع کر دے گا خق قول ایسا کیا یا عمل ایسا کیا کوئی طریقہ برا شروع کر دیا تو اس برائی اور گمراہی کا عذاب بھی اس کو اپنی گمراہی کا عذاب بھی اس پر ہوگا اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا عذاب بھی اس پر ہوگا اس لیے میں بہت تاکید سے وصیت کرتا ہوں اس وقت تک امتیازی شان امتیازی شان اس سلسلے کی یہ رہی ہے کہ جہاں کسی نے کہا وہ کشف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو جلدی سے سب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ گمراہوں میں سے ہے صحاب کشور کو یہ قریب ہی کا قصہ ہے صحاب کشف ایک تو مر گیا نا کشف کرتے کرتے جو چیز کرتا ہوں آسمان سے دیکھ کر کرتا ہوں ایسے ایسے دعوے میں جو کچھ کہتا ہوں آسمان پر دیکھ کر اس کے بعد کہتا ہوں جو فیصلہ کرتا ہوں سو پانیوں میں چھان کر کرتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری خانقاہ میں تشریف لاتے کچھ الو کو بٹھا لیا اسے کہتے دیکھیے نظر آ ہاں بالکل ٹھیک زیارت ہو رہی بعد میں وہی وہ باغی ہو گئے تو وہ کہتے ہیں ہم تو جھوٹ بولتے تھے جو تصدیق کرتے تھے نا کہ واقع نظر ہے واقع زیارت ہو رہی ہے وہی وہ لوگ جب باغی ہو گئے تو وہ یہ پس میں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ کہتے تھے اسے ڈرتے ہوئے ڈانٹ کر کہتا تھا نظر نہیں آتا تو کہ ہاں بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے حضور وہ دیکھے زیارت ہو رہی ہے تو یہ سلسلہ تو ایک بات یہ تو داراجہ شہرت میں داراجہ تباتر میں ہے کہ جو صحیح سلسلے ہیں وہ کبھی کیش کا سہارا نہیں لیتے وہ کیش کی باتیں ہی نہیں کرتے جہاں کیش کی باتیں چلیں تو وہ جلدی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی گمراہ ہے اور پھر جب تحقیق ہوتی ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا گمراہ ہے ایسی باتیں گمراہی پھیلانے کے لیے لوگ جال کے طور پر وہ گمراہی کی ابتدائی اسی سے کرتے ہیں کشٹ سے اور دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں ایک بہت اہم بات بتانے والا بہت اہم بات ایسی ضروری بات ہے کہ اس کے بعد تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ایسی اہم بات بتانے اگر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عارض کیا کہ قرآن کافی ہے جو کچھ قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کافی ہے بعض لوگوں نے لکھوانا چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید نہیں کی نہیں لکھوایا قرآن ہے اللہ کا اللہ کی کتاب ہمارے اندر ہے کافی اس پر شیعہ لوگوں نے ہنگامے شروع کر دیے اور اعتراضات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے عمر نے نہیں لکھنے دیا اس نے گمراہ کر دیا نہیں لکھنے دیا اس کے پورے جوابات پوری تفصیل تو اس پر میری مکمل مفصل مدلل تحریر ہے وہ بات تو ہے لمبی اس بارے میں مختصر سی بات بتا دوں کہ حضرت عالی بھی تو وہیں تھے تو حضرت حضرت تو عمر سے کیوں ڈر گئے ادھر تو کہتے ہو کہ اتنے بہادر اتنے بہادر تو ان سے ڈر کر وہ کیوں خاموش رہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ معذ اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ شیعہ مردودوں کے عقیدے کے مطابق وہ بھی حضرت عمر سے ڈر گئے اگر ایسی ضروری بات تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرماتے کہ نہیں ضرور لاؤ پھر بھی نہ لاتے تو حضرت عمر کو بھی ڈانتے کیوں نہیں لانے دیتے لیکن وہ بھی ڈر گئے ان کے خیال میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر سے ڈر گئے خاموش ہو گئے تو اس وقت میں یہ بات ایسے دمن آ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے جو مضمون چل رہا ہے اس کی تائید کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کیا لکھانا چاہتے تھے در حقیقت لکھوانا کچھ نہیں تھا صحابہ کرم تسلب اور مضبوطی کا امتحان لینا تھا امتحان مقصود تھا قرآنِ کریم سامنے ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ایک دو ماہ پیشتر ہو چکا ہے اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی میں نے دین کو مکمل کر دیا میں نے اس دین کو پسند کر لیا مکمل کر دیا دین نعمت بالکل مکمل کر دی پوری کر دی اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان کر رہے ہیں تو اور کیا چیز رہ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہتے تھے کہ اگر ان میں پختگی ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے جو اعلان فرمایا ہمیں اس پر اعتماد ہے کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی اور اگر ان میں پختگی نہیں آئی تو پھر جہاں کچھ اور مل جائے کہیں سے کچھ اور مل جائے ٹھیک ہے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کر لی اعلیٰ کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقمینان ہو گیا خاموش ہو گئے اور اگر کہتے ہاں کسی چیز کی ضرورت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی ہے یہ تو میری زندگی کی بات ہے کہ اور چیزوں کے منتظر ہیں تو مرنے کے بعد کوئی بھی آئے گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کشف ہے وہ کشف ہے اور ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے قرآن پر ان کے ایمان میں پختگی حاصل نہیں ہوئی ہے تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اولن تو مسلمان اس کے بعد سلسرائے تھانویہ ان میں یہ بات پختگی کے ساتھ ذہنوں میں اتاری جاتی ہے راسخ کی جاتی ہے مضبوط کی جاتی ہے کہ کاشفوں کی طرف توجہ مت کرو دلائل شرعیہ دیکھو سیدھے سیدھے اللہ کے بندے بنو کاشفوں کی طرف توجہ نہ کرو جو ادھر توجہ کرے گا تو شیطان عجیب عجیب قسم کے کشف دکھا دکھا کر گمراہ کر دے گا شیطان بھی گمراہ کرے گا اور نفس بھی گمراہ کرے گا اور بہت سے لوگ ایسے من گھٹ کش بناتے بناتے تو وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اس کی جڑیں کاٹو کشف کی جڑیں کاٹو اب اگر ان لوگوں کا سلسلے کے لوگوں کا امتحان لیا جائے تو وہی حضرت صحابہ کرمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جس کا خیال رہے گا وہ تو ہے کامیاب اور وہاں حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو لوگ حدیث الاسلام تھے نئے نئے جو اسلام لائے تھے ابھی اسلام ان میں پکا نہیں ہوا تھا نئے نئے ان کا نام بھی نہیں بتایا اگر کہ ممتاز آدمی ہوتا تو نام بتاتے نا کہ فلاں نے فلانے کسی کا نام نہیں تو جو لوگ کشٹ کی طرح توجہ نہیں دیتے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں پختگی عطا فرما دی ہے اور جو ادھر توجہ کریں گے ایسی باتیں پھیلائیں گے ان کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث اسلام ہے تو ابھی سلسلے میں آنے کے دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ گئے مگر ابھی ان کو ہوا لگی نہیں ہے اللہ کرے کہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ جائیں پہلے بتایا تھا کہ کش بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں اور ان سے نقصان بھی پہنچتے ہیں اس بارے میں چند قصے بعد میں یاد آئے تقریباً 40 سال پہلے ایک کشفی کو کش ہوا جو انہوں نے خود براہ راست مجھے بتایا ان کو یہ کش ہوا کہ اس سال حج میں امام مہدی ظاہر ہوں گے یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ مہدی کو امام کہنا یہ شیعہ کا مذہب ہے تو ان کی زبان بول رہا ہوں جیسے وہ کہہ رہے تھے ورنہ حضرت مہدی کہنا چاہیے حضرت مہدی رحمہ اللہ تعالی شیعہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام تو ان کو کشف ہوا کہ اس سال ایام حجم میں مہدی ظاہر ہوں گے وہ تو امام مہدی علیہ السلام کہہ رہے تھے اس لیے میں اس سال ضرور حج کے لیے جاؤں گا بیت کر لوں مہندی کی اس کے بعد تقریباً تیس سال تک تو مہدی ظاہر نہیں ہوا تیس سال کے بعد ظاہر ہوا تو حکومت سعودیہ نے اس کے پرختے اڑا دیے مہدی کے حضرت حکیم العما قدر فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں پاکستان تو بعد میں بنا اس وقت میں تو یہ سارا متفد ہندوستان تھا فرماتے تھے کہ اگر ایک نجدی آ جائے ایک نجدی ہندوستان میں تو سب وجدیوں کو درست کر دے سب کا دماغ صحیح کر دے ایک نجدی آ جائے جو مہدی چودویں صدی کے آخر میں مکہ میں ظاہر ہوا اور حکومت اسودیہ نے اس کو بھی اور اس کے اس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا اگر کہیں خدا نخواستہ پیدا ہو جاتا پاکستان میں تو یہاں یہ سارے مہدوی بن جاتے پورے کے پورے پیچھے لگ جاتے امام مہدی علیہ السلام تشریف لیا دو باتیں ثابت ہوئیں ایک تو یہ کہ ان کا کشف غلط ہو گیا وہ تو کہہ رہے تھے کہ اسی سال ظاہر ہوں گے وہ کوئی نکلا ہی نکلا تیس سال کے بعد تو مہدی کی بجائے گدا نکلا شاپانی بلیس نکلا غنیمت ہے کہ حکومت نے اس پر بابو پالیا ورنہ یہی بزرگ اس سال بھی اگر گئے ہوتے تو یہ تو جلدی سے مرید ہو ہی جاتے جن کو کشف آ سوچتے کہ کشپ نے تیس سال کے بعد کام کیا ہو ہی جاتے اللہ نے بچا لیا دوسرا قصہ تقریباً تیس سال پہلے ایک کشفیہ عورت کے ایک مرید نے گاڑی کو خزاب لگا لیا ہندوستان فتح ہو جائے گا ابھی چند دنوں کے اندر پورا ہندوستان فتح ہو جائے گا دلی پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اس کے دن بھی بتا دیے تھے مجھے اب یاد نہیں تیس سال پرانی بات ہے اتنے دنوں کے اندر اندر ہندوستان پر اسلامی حکومت ہو جائے گی تو میں نے خداب اس لیے لگا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مجاہدین کی فہرست میں شمار فروا لیں خطاب لگا داڑھی کے خداب لگانا تو حرام ہے سیاہ خداب لگانا بالکل حرام ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیاہ خطاب لگائے گا ایسا سیاہ کہ بالکل اصل رنگت کی طرح ہو جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا اتنی دور رکھا جائے گا کہ خوشبو بھی نہیں سونگے تو یہاں بھی دو باتیں ایک تو یہ کہ کش غلط ہو گیا وہ کہہ رہی تھی چند دنوں کے اندر تیس سال بھی گزر گئے ابھی تک تو فتح نہیں ہوا دوسری بات یہ کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر دیا کتنا نقصان پہنچا تیسرا کش ابھی چند سال پیشتر کا ہے سب کو اس کا علم ہوگا ہی ایک شیعہ عورت کو کش پھو کاش یہ ہوا کہ امام مہدی سمندر میں ان کو بلا رہے ہیں امام ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں امام مہدی نے سمندر میں بلایا ہے تو بہت سے عورتوں مردوں کو اکٹھا کر کے سمندر کے کنارے چھپ کر وہ کود گئے سمندر میں سب تباہ ہو گئے کاش کے پاکستان کے سب شیعہ کو لے جاتی وہ شاید ستر یا اسی سو کتنے اتنے مر گئے غرق ہو گئے باقی یا رہ گئے تو اللہ کر ان سب کو ایسا کشف ہوتا رہے باری باری اور جلدی جلدی ایک دو مہینے میں ساری غرق ہو جائیں تو اللہ کرے ایسا کشف ان کو ہونے لگے یہ تین قصے تو ہو گئے کشک کے غلط ہونے کے بارے میں اور اس کے نقصان کے بارے میں دوسری بار یہ بتائی تھی کہ کشف پاگلوں کو زیادہ ہوتی ہیں اس بارے میں بھی ایک دو قصے سن لیجئے مردان سے ایک شخص کا خپ آیا کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے کش ہوا مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تجھے نبی بنا دیا اور بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے بیٹھے کیش ہو گیا تو تجھے ہم نے ڈبی بنا لیا یہ جنون ہے جنون بتایا تھا نا وہ بعد میں اس کا وہ ہوا کہ جنون ہو گیا پھر لوگ اس کا علاج کروا اب تک بھی وہ کبھی کبھی جنون کے دورے پڑتے ہیں بلوچستان سے ایک مفتی صاحب یہاں دارالافتاح میں تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے آج دوپہر کو بتایا کہ ہمارے ہاں ایک شخص کو کش بہت ہوتے تھے بالآخر وہ پاگل ہو گیا تو میں نے کہا کہ وہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کش ہوتے تھے بعد میں پاگل ہوا دراصل قصہ براک پاگل پہلے ہوا کش بعد میں ہوتا ہے پہلے پاگل پنے کے حالات پہلے اس میں آئے دماغ میں کشف ہونے لگا اس وقت تک آپ لوگوں کا علم نہیں تھا کہ یہ پاگل ہے پھر جب زیادہ جنون بڑھ گیا تو پتہ چلا پہلے پاگل ہوتا ہے بعد میں کشف ہوتا ہے اقبا قدیم پرانے زمانے کے اقبا جیسے افلاقون وغیرہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جنون کی ایک قسم یہ ہے جنون پاگل پن اس کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کو وہ جنون ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ٹش ہو رہا ہے مجھ پر وی نازل ہو رہی ہے پھر وہ نبت کا دعویٰ کر دیتا ہے بہت پرانی کتابوں میں لے پاؤ گا کیش وغیرہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس الحاد پھیلتا ہے بے دینی الحاد زندق یہ چیزیں پھیلتی ہیں اس پر کئی بار تنبی کر چکا ہوں کہ جو لوگ ش وغیرہ کی طرف توجہ کریں گے ان پر کفر کا بہت سخت خطرہ ہے بہت سخت خطرہ ایمان ایسا مضبوط رہے ایسا مضبوط کہ کوئی بھی کوئی کرتا بھی دکھائے کچھ بھی اس پر بال برابر اثر نہ ہو ہمارے سامنے اللہ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہمارے سامنے جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے وہ اس کو گدا ہی کہیں گے کچھ بھی ہو جائے پر اس پر دو قصے بھی بتاتا رہتا ہوں پھر لوٹا دوں منصور نے جب الحق کے نعرے لگائے علماء نے فتوا دیا کہ اسے قتل کیا جائے حکومت نے قتل کروا دیا تو قتل ہونے کے بعد وہ اور بھی نعرے لگا رہے الالحق الحق خوب نعرے لگ رہے لوگوں نے حکومت میں شکایت کی تو یہ تو اور بھی بڑا فطلا ہو گیا پہلے سے بھی بڑا وہ قتل ہونے کے بعد بھی وہ عالم عالم تھے عالم تعلق ان علماء کے قلو میں موجود تھا گھبرائے نہیں نے کہا کہ اس کو جلا دو جلا دیا تو راگ سے پھر وہی انل حق پھر بتایا گیا انہوں نے کہا کہ راگ دریا میں پھینک دو وہ ڈرے نہیں آج کل کا کوئی مولوی مفتی ہوتا وہ تجھے ارے ارے کہیں کوئی وبا کوئی عذاب نہ ہم پر آ جائے وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا قانون ہے اس میں ہمیں کوئی بال برابر شبہ نہیں ہو سکتا پھینک دو دریا میں راک دریا میں پھینک دی جہاں پھینکی تھی اس مقام سے آواز آ رہی ہے انا الحق انا الحق انا الحق لوگوں نے پھر بتایا کہ بہت بڑا فتلہ ہو گیا یہ مفتی صاحب جی انہوں نے فتوا دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس کی خبر لیتا ہوں لٹ اٹھایا پہنچ گیا وہاں دریا کے کنارے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے لٹھ لگایا اور کہا خبردار اگر آئیں گے آواز نکالی تو وہیں بس پھر آواز نہیں یہ ہوتے ہیں علماء یہ ہوتے ہیں وہ تو اس وقت کا منصور تھا نا جس کو لٹھ لگانا پڑا اور یہاں بھی حمد اللہ تعالی مجھے لٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تھپڑ کافی ہے لٹھ نہیں لگاؤں گا کشفیوں کا دماغ سیدھا ہو جائے گا ایک تھپڑ سے بلکہ تھپڑ کی بھی ضرورت نہیں تھپڑ سے تو میرے ایک تھپڑ سے جن بے ہوش ہو کر گر گیا تھا یہ کشفی تو میرے ایک تھپڑ کی مار نہیں ہیں اس کے ان پر تو تھوڑا سا دیکھ لوں ذرا سا گہری نظر سے تو دھوتی کی دھرائی والا قصہ ہو جاتا اس پر مجھے دیکھ کر ہی بڑے بڑے وجدی پیروں کے وجد اڑ جاتے ہیں ایسے کئی قصے نئی انوار رشید میں آ رہے ہیں جو لوگ ان, ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دجال کے سب سے پہلے مرید یہ ہوں گے دجال تو ایسے بڑے عجیب عجیب کرتب دکھائے گا وقت زیادہ صرف نہ ہو جائے اس لیے میں اب بتاتا نہیں ہوں دجال تو بہت بڑی بڑی, بڑی باتیں دکھائے گا بہت بڑی ان کشیوں سے ہزاروں اقدار زیادہ دکھائے گا تو یہ لوگ تو پھر اس کے مرید ہو جائیں گے جھٹ سے کہ یہ تو بہت ہی اللہ ہی مل کو ایک پیر میلاد اور قوالی وغیرہ کیا کرتا تھا ایک عالم انہیں روکتے تھے یہ بیدات ہے پیر صاحب نے کہا کہ اگر میں خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تصدیق کروا دوں تو جو نظر آنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور وہ کہیں گے کہ یہ پیر سوئ کر رہا ہے اگر تصدیق کروا دوں وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شریعت کسی حال میں بدل نہیں سکتی مگر جیسے یہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو تو حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کر ہی لوں عقیدہ تو ان شاء اللہ ہمارا نہیں بدل سکتا زیارت کر لو اس کو کہہ دیا اچھا بھائی دکھاؤ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ان کو نظر آنے لگے سالم صاحب کو تشریف لے آئے اس نے کہا کہ یا صلی اللہ یہ مولانا صاحب مجھے قوالی نہیں کرنے دیتے تو کن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہ پیر صاحب بالکل ٹھیک ہیں ان کو قوالی کرنے دیا کرو یا اب اس حالم کا جواب دیکھیے جی اس کو کہتے ہیں قوت ایمانی یا قوت ایمانی ان کا جواب سنیے ان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بیداری کے اور حیات کے احکام ہمارے سامنے ہیں اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے آپ نے اپنی حیات قیبہ میں جو کچھ فرمایا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہے اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں اور اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ, یہ آپ ہے بھی یہ اس بڈے نے کچھ کر دیا ہے اس نے کوئی مسبر کر دیا میرے دماغ پر یہ ہے کہ یہ واقعتا اللہ کے رسول آپ ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پہلے تو یہی مجھے معلوم نہیں ہے اس وقت میں جاگ رہا ہوں یا خواب میں ہوں یا ہوش میں ہوں یا بے ہوشی میں ہوں میں یہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتا اتنا ہوش دیکھیے اس وقت میں اتنا زبردست ہوش ہے مگر وہ بتا رہے کہ مجھے تو یہی معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا پھر جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ آپ ہی فرما رہے ہیں یا کوئی شیطان بول رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں پھر جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح میں سمجھ بھی رہا ہوں یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں اور اگر ساری باتیں معلوم تو یہ باتیں ہیں کشف کی اور آپ کے حیات قیبہ میں جو کچھ ہے وہ اس کے مقابلہ میں اس کی کوئی واقعت نہیں ایک بہت ضروری تنبیہ کرتا ہوں اور بہت سخت تمبی جو لوگ یہاں آتے ہیں یہ مجھ سے تعلق ہے آئندہ کبھی اگر کسی نے کشف کا تذکرہ کیا اور ایسی بات کہیں اس نے منہ سے نکالی تو, تو کیا ہوگا کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور دار میں آنے کی ہرگز کبھی اجازت نہیں دی جائے گی یاد رکھیں اور جو کچھ میں کہہ دیتا ہوں پھر وہ کرتا کیسے ہوں وہ لوگوں کو معلوم ہے کیا کرتا ہوں ایک کیش ملحد کیشفی ملحد پیر اس کے ساتھ میں نے جہاد کیا غلام میں سے میں نے اکیلے نے جہاد کیا اور کتنے سال کیا مسلسل کئی سال اور بہت سخت جہاد کیا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے مگر جن کو معلوم ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جہاد کتنا سخت ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں وہ مجھے معلوم ہے میرے اللہ کو معلوم بلاخر اللہ تعالیٰ نے اس کا اور اس کے مریدوں کو دلیل کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کشفی ملحدوں پر کفش چلانے کے لیے پیدا کیا کفش سے ان کی خبر لوں گا مجھے لا. میرے اللہ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ جھوٹے کشفیوں کے سر پر کفش بجاتا رہوں کفش جھوٹے کو کہتے ہیں تو کشفی ہے تو میں کفشی تیرا سر ہو میرا جوتا جو شخص بھی یہاں کشف کی باتیں کر کے دار افتاق کو دارل الحاد بنانا چاہے گا اور خانقاق کو کشفیوں کا پاگل خانہ بنانا چاہے گا اس کی یہ کوشش کسی سولت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی اور اس بہت سختی سے نفتا جائے گا وَسَبْلِ اللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمَ لَا محمد وَعَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَعْلِ وَسَحْبِهِ